او من وطل اؤلہ عسمی همزه مینشی قانضی مینمزی ونفی ونفی افت کم این کد نی کم کل الله می سیو ہرری فون ہو ادیم کال سیو ہرری فون ہو ادیم کلو یا سورت البقراہ آیت نمبر پچہتر کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو کیا تم تما رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے کے لے آئیں گے حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ آ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے حالانکہ یقیناً ان میں سے ایسے لوگ ہمیشہ سے آ رہے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کلام کو بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آتے یہود کے دلوں کی سختی بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ کیا اب بھی تم لوگ اب امید کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے ان کے آبا اجداد کی تاریخ یہ ہے کہ تورات سنتے تھے اچھی طرح سمجھتے تھے اور پھر اسے بدل ڈالتے تھے حلال اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے تھے اس کے بارے میں سورہ معاہدہ آئند نمبر تیرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبِمَا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً تو ان کے اپنے آہت کو توڑنے کی وجہ ہی سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور سور آل عمران آج نمبر اٹھتر میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے و این مین لفری کوئی الونا ال سینت بلکتا بل لبو لبو مینکتا بھی وما ہوتاب وقلو وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے ہی سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں آ, یہودیوں کا ہمیشہ سے وتیرا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا اللہ کی شریعت کو بدلا اللہ کے احکامات کو بدلا جس وجہ سے رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمائے اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ کا منہج جب کھل کر واضح طور پر ان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں وہ تقلید شخصی مذاہب کی پیروی اندھی تقلید اپنے پیر فقیر کا فتویٰ اپنے ملک کی رائے اپنے لوگوں کے رسم و رواج پر چلتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو غلط جامع پہناتے ہیں اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل کرتے ہیں قرآن مجید کی تعویل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ بارے میں اسلام کے بارے میں یہ اصول سمجھ لیں قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ سمجھنا ہے صحابہ کے منہج کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس طرح ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے جس طرح صحابہ اور لف نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا تب جا کر ہم صحیح منہج اور صحیح عقیدہ پر ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و علیکم و اللہ وبرکاتہ